جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ شاء آپ تمام وائس ایریے سے ہوں گے اور میری آواز کو ہی سماعت فرما رہے ہوں گے میری آواز اگر آ رہی ہے تو بتا دیں وائس اگر اوکے ہے تو بتا دیں اللہ جد مولانا محمد المحدین جوکرامی و علی و وسدی وائس اوکے ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ خیر ان شاء اللہ دوبارہ کا ابھی ہم چھبیس میں اور ستائیس میں ستارے سے خلاصہ بیاں ہو جائے آج ہمیں ان شاء اللہ اس کے بعد سوال کر لیجیے گا اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو چھبیس میں اور ستائیس میں ستارہ سے متعلق ان شاء اللہ تعالی خلاصہ ابھیان ہوگا سماپت کرنا یہ صلی اللہ والسلام علی سید المرسلین اللہ اکبر فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلك یا حبیب اللہ قدمی کا علی بارک و سکے چھبیس میں بارے میں سورہ احقاف سورہ محمد سورہ فتح سورہ حجرات سورائے اور سورائے یہ تمام صورتیں ہیں سورہ اب مکمل نہیں ہے یہ ستائیشی کے بارے میں مکمل ہوگی بقیہ جن صورتوں کے نام لیے یہ وہ یہاں مکمل ہیں چنانچہ سورہ احکاف سے متعلق کرتا ہوں کچھ اس صورت کا نام احکاق ہے کیونکہ قرآن مزید بھی اس صورت کی ایک آئی میں احقاف کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی اس صورت کو افقاف سے تعبیر فرمایا گیا ہے ابتداء میں قرآن مجید کو آسانی کے لیے سات لغات پر پڑھنے کی اجازت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس کی ضرورت اور قرارت کے مطابق پڑھاتے تھے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور و حرافت میں تمام مذاہب کو صرف ایک ضرورت پروش پر جمع کر دیا کیونکہ جب اسلام بہت علاقوں میں پھیل گیا اور لوگ مختلف کراحت کے ساتھ قرآن پڑھنے لگے تو ہر ایک اپنی گراحت کو صحیح اور دوسرے کی گراحت کو غلط کہنے لگا اس لیے حضرت سے جنوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ سب کو یہ کراحت پر جمع کر دیا جائے تاکہ امت ان مت نے اسلام کی دس آیتیں سورہ آفتاب شریف کی سماعت فرمائیں کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے نہ فلا سا کی ماں بے نہما ان کا دلفر مصنف منگی نہ عملہ اندر و محدود ہم بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر میں آ کر اور داخل اس چیز سے اسلام آباد ابلی او تم فرماؤ بلا بتاؤ تو وہ جو تم اڈا کی صبح پوچھتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا گرا بنایا یا آسمانی ان کا کوئی حصہ ہے میرے پاس لاؤ سے پہلے کوئی کتاب یا کچھ بشا کشا رہی اگر تم سچے ہوتی رہی مغافی لوگوں اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسے اوجیروں کی قیامت تک اس کی نہ سنیں اور انہیں ان کی اوجا کی خبر کر رہی لَهُمْ عیدا خوشی رنگان کا پر جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے اور جب ان پر بڑی جانیں ہمارے روشن آ جاتے متاثر اپنے پاس آتے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے وہاں شہی بنی بینی وغیر و کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایا ان فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کسی سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ اور وہی بخشی والا مہربان ہے قل ما قمت ببعا من الرسل وما أذري ما يفعله ولا بكم إن أتبعوا إلا ما جوحى لذي وما تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا میں تو اسی کا اور میں نہیں مگر बनी ڈر سنانے والا فر تم بھی باشا ہی ला مستری عیفا وی تم فرماؤ بلا دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاسے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور بھائی اسرائیل کا یہ گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا دیش اللہ لا نہیں دیتا ظالموں کو تو یہ سب آیتیں ہیں سورہ آتاب شریف کی اللہ قبارک وطالعہ نے مشرقوں کو یہاں پر تعلیم دی ہے کہ وہ جن کو پوجتے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں اور اللہ کے سوا کسی نے اس کائنات کا اگر ایک ذرجہ بھی بنایا ہو تو مطلب جو ہے ہمیں بتاؤ کہ وہ کون ہے یا کوئی ایسی کتاب ناصل ہوئی ہو جو کہ تم کہو ہو کہ الزامی ہے اس کو لے کر آ جاؤ یاد رکھیے کہ یہ تو فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر کون گمرہ ہوگا جو ان کو پکارے جو قیامت تک ان کی فریاد نہ سن سکیں اور وہ ان کافروں کی پکار سے بے فخر ہیں تو مانا یہ ہے کہ وہ لوگ سب سے گمراہ اور جاہر ہیں جو اپنے مصائب میں گتوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی بخار اور فریات کو نہیں سن سکتے وہ ان کی پخار کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں تو فرمایا یہ گیا ہے کہ وہ قیامت تک ان کی بخار کو نہیں سنتے حالانکہ وہ ان کی پکار کو دنیا میں بھی کبھی نہیں سنتے پھر قیامت کا ذکر کیوں فرمایا تو وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مسائل کی بنسبت قیامت کے دن کی مصیبت ان کے لیے بہت سخت ہوگی اس دن وہ خود ان سے بیداری کا اظہار کریں گے جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے رہے تھے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابریز سے فرمایا ان نہ قیامت کے دن تک میری دانت ہے ہر چند اللہ کی ابریز پر ابلی لانت ہے لیکن اس کا قیامت کے دن اظہار بہت سخت ہوگا پولیس صاحب نے فرمایا کہ وہ بت ان کی فریاد اور چیخ و بکات سے قافل ہیں کیونکہ وہ بت جماد ہیں وہ کس طرح ان کی فریاد کا جواب دے سکتے ہیں اگر یہ اطلاع کیا جائے کہ مشرقین کو فرشتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور ان کی فریاد کو سنتے ہیں ان کو مشرقین کی فریاد سننے سے واقف کہنا کس طرح درست ہوگا تو جواب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مسخر ہیں وہ مختار نہیں ہیں ان کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ اسی کام کو کر رہے ہیں وہ اب خود کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جب تک اس چیز کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو متوجہ نہ فرمائے اس لیے وہ بھی مشرقین کے خیال سننے سے غافل ہیں اللہ اکبر فرمایا کہ جب لوگوں کو نشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساخت کا معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے تو دیکھیں جی وہ جن کی عبادت کرتے تھے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بن کو کیا بچا سکیں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور یہ لوگ خود بھی انکار کر بیٹھیں گے اللہ تبارک کا مطالعہ اپنی عبادت کی ہمیں کما توفیق اور فرمائے اور کفار کو ایمان کی دولت کا فرمائے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر ہے ایمان کی جی اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کی توفیق کے عطا فرمائے تو ان آلات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ کا وہ کہا جلدہ, جلدہ نے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے سے اور ہر طرح کے شرک سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے چنانچہ ارشان فرمایا گیا محسرین اور اس سے پہلے موسا کی کتاب ہے پیشوا اور مہربانی اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی عربی زبان میں کے ظالموں کو بہت سنائے اور نیکوں کو بشارے بے شک وہ جنہوں نے ہمارا, رب جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے نہ ان پر خوف ہے نہ ان کو غم وہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے ان کے ارمان کا نیب انعام اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھائی کرے اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جمی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے گرنا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینے میں ہے یہاں کر کے جب اپنی زور کو پہنچا اور چالیس برس کا ہوا ارض کی اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں شکر کروں جو تھی مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور میں وہ کام کروں جو مجھے پسند آئے اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح اور میں تیری کر حضور آیا اور میں مسلمان ہوں یہ ہے وہ جن کی نیتیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تفصیلوں سے گزر فرمائیں گے جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف! تم سے دل دلپس گیا کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے سے گزر چکی اور وہ لون اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو ایماندار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہتا ہے تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ضاہت پر ایمان ڈالے والدین سے متعلق جو ہے وہ مطلب ہے ان کی وفاہت کرنے سے متعلق بھی ارشاد فرما دیا ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار ملکہ کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں کابروں نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا خطاب کو طرف کر کے ان کے متعلق یہ کہا کہ اگر یہ برحان بہتر ہوتا ہے تو یہ لوگ اس پر ایمان لانے میں ہم پر سب خطر نہ کرتے تو کفار نے ایمان لانے والوں کے ایمان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو یہ ہم سے پہلے ایمان نہ لاتے تو پھر جب یہ کفار قرآن کے معجد ہونے کو نہ پہچان سکے تو بھی اپنے کفر پر قائم رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب انہوں نے اس قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی تو عن قریب یہ کہیں گے قرآن کو بہت پرانا جھوٹ ہے ما آغلہ پورنما مہد اللہ یاد رکھیے یہ تو فرمایا گیا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم یہی جنتی لوگ ہیں تو اس سے پہلی راستوں میں اللہ نے توحید اور رسالت کے دلائل کی تقریر فرمائی اور منترین کے شبہار کے جوابات دیے اب اس کے بعد اللہ توحید اور رسالت کے ماننے والوں کا حال بیان فرما رہا ہے اور ان حیات نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ پر ہی ایمان لاتا ہے نیکمال کرتا ہے حشر کے بعد نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا اور قیامت کے دن کی ہول لاٹھیوں سے وہ محفوظ رہے گا اور تحقیق یہ ہے کہ عذاب کا خوف تو ان کو نہیں ہوگا لیکن اللہ کے چلال اور اس کی حیثت کا خوف کسی بندے سے ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ فرشتے معصوم ہیں ان کے درجات بلند ہیں اور وہ اللہ کے بہت مقرب ہیں اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ خاتون اور رباہوں فرشتے اپنے ادب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے فا... جو ان کے اوپر ہے اور وہ کرتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے یہ ان کے نئے کاموں کا خلا ہے جو وہ کرتے تھے تو اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں حسر ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جمعے رہے تو وہی لوگ گنتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد گناہ نے کر لیے اور ان پر توغہ نہیں کی وہ جنتی نہیں ہوں گے تو جواب یہ ہے کہ اللہ کسی کا یہ کمل ضائع نہیں پر گا قرآن میں ہے سبھی امن بھی اور اللہ تعالیٰ فیلس کر رہی رہا سب یہ عمل بھی جو شخص جو شخص جس شخص نے ایک گربے کے برابر بھی کوئی بیٹی کی تو وہ اس کا پیلا پائے گا اور جس شخص نے ایک گربے کے برابر بھی کوئی برائی کی تو وہ اس کی سزا بھگ دے گا کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اگر ایمان لانے کے بعد کسی نے قبیلہ گناہ کیے اور ان پر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر بہر حال اپنے ایمان لانے کی سزا پانے کے لیے جنت میں جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اس کی توبہ نہ کرنے کے باوجود محد اپنے فضل سے معاف فرما دے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نصاب میں فرماتا ہے ان اللہ لا ان و علاقر کا بھی فرو معانی شک اللہ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شفت کیا جائے اور جو گناہ اس سے کم ہوگا اس تو وہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا اولاد فرما باپ کے حقوق اس سے متعلق کافی تفصیلات ہم پہلے بھی کچھ عائد کر چکے ہیں یہاں پر ایک دو حدیث میں پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ان آیات میں نے اس سے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے نسائ شریف کی حدیث ہے حضرت معاویہ بن ضابع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا یا رسول اللہ میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے اور میں آپ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا تم اس کے پاس لازمی ہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے سبحان اللہ اسی طرح ابو جوز کی حدیث فرما فرمائیں حضرت ابن علی رضی اللہ تعالی آن عنہا بیلان کرتے ہیں بڑے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا اس کو طلاق دے دو میں نے انکار کیا پھر حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو لیکن یہاں پر بھی ماں باپ کا جو ہے وہ مقام وہ بتایا جا رہا ہے اسی طرح حضرت جبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنگما بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کرایا ہے کیا میری توبہ ہو سکتی ہے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے اس نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا تمہاری خالہ ہے اس نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کرو تو ماں کے بعد خالہ کا بھی مقام اور رتبہ اس حدیث سے لے ہے بالکل واضح انداز سے معلوم ہو رہا ہے سنا چیز سورج کے بعد سورہ محمد ہے اس صورت پر نام محمد ہے اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ قرآن حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے الہب عظیم صورت کی دوسری آرٹ میں حضور کا نام پاک بھی ہے اور ہر چند کے تین اور صورتوں میں بھی نام مصطفیٰ مجبور ہے اور ان صورتوں کا نام محمد نہیں رکھا گیا کیونکہ ہم کئی بار یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ وجہ دسنیا جامع معنی نہیں ہوتی جن اور تین صورتوں میں نبی پاک علیہ السلام کا مقدس نام ہے وہ سورہ عالیہ عمران ہے سورہ احزاب ہے اور سورہ خدا ہے تو بعد بار نلامہ نے سورہ محمد کے متعلق آرویز نقل کی ہیں جن میں سے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی آنا عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا سورہ محمد مدینے میں نازل ہوئی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک قائد ہمارے متعلق نازل ہوئی سورہ محمد کی اور ایک عائد بنو عمیا کے متعلق جو ہے وہ نازر ہوئی سورہ محمد کی پہلی دس گیارہ آیتیں کرتا ہوں سواد فرمائیے اللہ دین جن اطفر جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے عمل برباد کیے اور جو ایمان لائے ایماندار کام کیے ان پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے اللہ نے ان کی برائیاں اتار دی اور ان کی حالتیں سوار دی یہ اس لیے کہ قابل واقع کے پیرو ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی تو ان کے رب کے پاس سے ہے اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں انہیں بیان فرماتا ہے تو جب کافروں سے تمہارا نہ ہو تو درد مارنا ہے یہاں تک کے جب گن وقت قطع کر لو تو مضبوط باندھو پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے فدیا لے لو یہاں تک کی لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے بات یہ ہے اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلا لے لیتا مگر اس لیے کہ تم میں ایک دوسرے سے جانچے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہر چیز ان کے عمل ضائع نہیں کرے گا تحمس لیف و باز جو دہرا دے گا اور ان کے کام بنا دے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے یا منسر و یو ایمان اگر دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے کہ اس لیے کہ انہیں ناگواہ ہوا جو اللہ نے گزارا تو اللہ نے ان کا کیا ذرا اکارت کیا وائف آپ کو آ رہی ہے وائف آپ کو آ رہی ہے اللہ محمد سے دیا را و مو محمد محادی دوستی وائف آ رہی ہے لوگوں کو وائف اگر آ رہی ہے تو بتائیں اللہ محمد وا موزانہ و ماہدری ہے رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمد جی کو میں درخت لے رہا تھا اسے کی طرح طرح رفتہ پاک نے فرمایا تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھ کے ان سے اگلوں کا جیسا انجام ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی ویسی کتنی ہی ہے یہ اس لیے کہ مسلمان کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں تو صبح محمد کی یہ پہلی گیارہ آیٹیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کی ہیں دیکھیے نبی باغ قدم مبارک نام ہے تو چار جگہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہے آ رہے عمران محمد اور شرح فطا اگر جو غریب بھی ہو تو ہم رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ نبی پاپ صل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں معاشر ہوں اللہ میرے خبر کے فکر ملا دے گا اور میں حاصل ہوں اللہ میرے بعد رشن قائم کرے گا اور میں آف ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے مقدس اسما کے بھی یہاں پر فوج وہاں ہو سکتے ہیں اور نبی بادام کی سے متعلق جو ہے ہر شمار باغ سے جو ہے وہ مطلب جو ہیں ان کے لیے تو بہت وقت سرکار ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی, بھی احساس فرمایا کہ جو دینیں خدا کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مدد کرے گا تو مدد کی کئی طریقے ہیں اللہ کے دین کی تبدیل اس کی نشر و اشاع تحریک اور جد و جہد کی ہے اسلام کو پہلانے کی کوشش کی جائے انسان خود اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اس کے خاندان اور اس کی ملازمت اور کاروبار میں جو لوگ اس کے عمارتیں ہیں تو ان کو بھی اللہ کے احکام پر کرائے اللہ کے نیک بندوں بندین اور کی مدد کرے ان کے نیک مقاصد کی تقریب میں ان کے ساتھ تعاون سا کرے شیطان اللہ کا دوست ہے شیطان اللہ کا دشمن ہے اب شیطان اللہ کا دشمن ہے وہ خصوص کو مہلانے اور کس کو کجوری کو عام کرنے میں لگا رہتا ہے اور اللہ کو مٹانا چاہتا ہے اور کفار کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جو جو مسلمان اللہ کی حضرت کرنا چاہتا ہے وہ الڈا کے مختلف کی تشمیل میں اپنی توانائی جو ہے وہ طرف کرے خدا کے دین کی, کی اسی طرح جو ہے وہ مدد ہو سکتی ہے اور اس دمن میں اور دلومن میں دلومن بھی کئی طریقے ہیں لیکن چند باتیں بڑی اہم تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں اسی طرح سورہ محمد کے بعد سورہ سطح ہے اور سولہ فتح کی بڑی مشہور صورت ہے تبارے میں اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی فتح رکھا گیا اس میں سولہ خدیبیہ کا ذکر ہے اور مطلب عمرد الفطح وغیرہ کا ذکر نبی السلام کی جگہ وہ بیت رضوان سے متعلق جو ہے وہ تفصیلات سورہ فتح میں جو ہے وہ اور یہ بڑی عام صورت ہے اور سورہ سطح مدینے میں نازل ہوئی اس میں انتیس آیتیں ہیں اور ترسیل مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر اڑتالیس ہے اور حضرت ضابع ربی اللہ پر عنگوں کے غور کے مطابق ترتیب کے اعتبار سے نمبر ایک سو تیرہ ہے اور یہ سورج صبح کے بعد سورج سوبا سے پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی سورج فتح کی چند آیتیں ہم آپ کے ساتھ ایسے راوت کرتے ہیں آپ ان کو سماپت کروا اللہ مل جگہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن سطح فرما دی تاکہ اللہ, یعنی اللہ تمہارے سبق سے گناہ مشکل تمہارے اگلوں کے تمہارے بچوں کے اور اپنی نعمت کم کر کلام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے سورت علم علی گا اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین پڑے اور اللہ جی کی نمک میں تمام شکر آسمانوں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کی قرضہ علم و حکمت والا ہے تاکہ ایماندار مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے ان کے نہرے رواں ہمیشہ اس میں رہیں اور کی بتایاں ان سے دیں اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے اور آزاد منافق مردوں اور مناسب عورتوں اور مصرف عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں انہیں پر ہیں بڑی غلطی اور اللہ نیچے پر غذا کروایا اور, اور کے لئے جہنم پیار فرمایا اور پیار بھی برا انجام ہے اور اللہ کی ضلع ہے آسمان اور زمین کے خود لشکر اور اللہ عزت و حکمت والا ہے بے شک ہم نے تم نے بھیجا حاضر اور ماحول اور خوشی اور درخت مناتا تاکہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول اور توقع کرولہ وقت کی روح رکھا عید و شام بولو وہ جو تمہاری ہے وہ تو اللہ ہی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا حال ہے تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا پورا کیا وہ عہد جو نے رد کیا تھا تو وہ بھی بس سے بڑا سوال دے گا تو ان آیا مقدس اللہ تبارکوں نے فرمایا ہے اور ندی پاکلام کے سبب سے اس امت کی بخش اور مقصد کے بارے میں بھی, بھی فرما دیا ہے یاد رکھیے بعض لوگوں نے سورہ پتا کہ آیت سے متعلق پہلی آیت دوسری آیت سے متعلق ترجمہ انتہائی غلط کیا ہے کہ مطلب سرکار کی گناہ معاف ہو مال اللہ اگلے کشتے یاد رکھیے کوئی نبی کبھی گناہ نہیں کر سکتا نقبی ترجمہ ہر جگہ نہیں دے گا اور یہاں مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے محبوب کی امت کے لیے گفتے گنا معاف کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدک ہی میں آپ علیہ صلاطلام کی صفاہت ہی سے ہم لوگوں نے بس جانا ہے انشاءاللہ شاء یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام معذ اللہ گناہ گار ہوں اور سب سے اور ان کے گناہ کی معافی کا معاملہ یہاں بحج کیا گیا ہو یاد رکھیے صبح دیہ کا واقعہ میں ہوا نبی پاک اسلام کے ساتھ ہمارے عالم علیہ السلام کو اس کو متعلق صاف دی آئی اور جب وہاں گئے تو کخار نے منع کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے مذاکرات کی حضرت عثمان غنی وضی اللہ تعالیٰ عنموں کو دیکھا وہاں بڑی یہ مشہور ہو گیا کہ ان شہید کر دیا گیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے سب صحابہ سے جاتا ہے اور پھر سنا تو دے دیا کی شایت جو ہے وہ طے پائی گئی اور پھر اگلے سال آبا کے نے میں سرکار جو آلم ہو رہے کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کی شہادت جو ہے وہ حاصل کی اسے عمرہ کو پگا جاتا ہے تو تھوڑا وزیبیاں کی شرائط کے پیشے نظر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ایمان والوں کی اس وقت راضی ہو جب وہ ڈرگ کے نمکیاب سے بہت کر رہے تھے تو اللہ جانتا تھا جو کچھ ان کے دلوں میں فصل نے ان کے دلوں پر سامان ہی نازک فرمائی اور ان کو انتہی آنے والی تو یہاں پر اللہ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ فرما دیا ہے جنہاں پاس گروا زبر جلد ارشاد فرما رہا ہے میں باہر ع سچا ساتھ سچا تم دکھایا شاء انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں امن اور عاقیت کے ساتھ داخل ہوگی اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے تمہیں کسی کا شوق نہیں ہوگا اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تو اس نے اس سے پہلے ایک اور خدا مقدر فرما دیكن ہی فلاح ابھی شرائط وجہ سے ہوا اور پھر اللہ جو مسلمانوں अल्हमद बड़ी शान शोक और जो है वो सूरन गुजरात शरीफ का आवाज़ होता है सूरज गुजरात शरीफ ऐसी नाम की वजह है की इस सूरज की दरबैल आयत में गुजरात के भीतर है याद जो लोग आपको गुजरात के बाहर ऐसी उतारते हैं उनमें ऐसी ایمان والو اللہ رسائی آگے نہ کرو اور اللہ سے ڈرو یہ شک اللہ سنتا جانتا ہے یا آوازیں مونجی نہ کروائے بتانے والے کی آواز کو ان کے حضور بات سے ہو جیسے آپس میں ایک के کے سامنے سے لڑکی ہو کے تمہاری عمل عکالت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو ان اخوا کو مل کر رقص مل جائے مل جائے جن کا ہوا دو سکوں کی آبادی ختم کرنے وہ میں بلکہ جزوے ایماں ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے حتا کہ آپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کی جائے گی اور نہ آپ کو لوگوں کے باہر سے نکال دی جائے گی برائے تحقیق کے خبر قبول نہ کی جائے نہ کسی مسلمان کے متحد پر بنوانی کی جائے نہ کسی مسلمان کی حیبت کی جائے نہ کسی کا نام بگاڑا جائے نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے اسی طرح اس کے اور معاشرتی آزاد کرائے اگر مسلمانوں کے دو دور میں نہیں ہو تو ان میں فلاح کرائی جائے اور اگر وہ فکر نہ کریں تو ان میں لوگ گرو بازش پر وہ کی جائے حتیا کے براہ راست کرا جائے تو بہت یہ مفت سر پہاڑ ہوجرات شریف کا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانت اور سورہ پاپ کا جو ہے وہ آغاز پر مارا ہے اس سورہ پاپ کا آغاز ہوتا ہے اس سورہ کی پہلی رائے میں تبدیل پاپ ہے اور جس اس طرح بعض دیگر دیگروں کو حضور حروف الفاظ سے شروع کیا گیا ہے اس پورے بھی حل فیضا سے شروع کیا گیا اور اس کے نظار میں خواب اون علیسلامی وغیرہ ہے اور یہ ہے کہ آ کے حضرت مالک کرتے ہیں کہ نبی اباب علیہ السلام صبح کی نماز کی پہلی رقب میں آپ اور قرآن کو عید پڑھا کرتے تھے تو متعلق قرآن کی نیم کی آئے سے ہیں میں ہی اللہ تبارک وطالعہ نے ایک ساتھ فرمایا چند کی گراوٹ کرتا ہوں بر قرآن عزت والے قرآن کی قدم عجیب انجا بلکہ انہیں اس کا عجوبہ ہوا کہ ان کے پاس انہیں میرا ایک سنانے والا تشریف لایا تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے بالکل زمین میں ان میں سے بتا ہے اور ہمارے ساتھ ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے اور اسے انہوں نے اب کو مسلایا جب اس کے پاس آیا تو کوئی بہتری بے شبا بات نہیں ہے تو کیا تو منان کو نہ دیکھا ہم نے اسے کیسا بنایا اور ہمارا اس میں کہیں رکھنا نہیں اور زمین کو ہم نے پھیرایا اور اس میں لنگر گاڑی اور اس میں یہ رونقڑا اگایام ہر روٹی والے بندے کے لیے ہم نے آسمان برکت بلکہ پانی اتارا اس کے بعد اور اناج، اناج کاٹا جاتا ہے دیکھیے ان آیات میں بھی اللہ تبارک وطالعہ کرا لوگوں نے جو ہے اپنی شان اپنی قدرت کا اظہار فرمایا دوبارہ زندہ کیے جانے کوئی سمجھتے تھے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک برطالعہ نے یہاں پر اپنی شان کی معاف فرمائی اور انسانوں کو زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کے ذرائع بھی پیش کیے جا سکتے ہیں اور और اس इसके ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ٹیسٹا والوں کا نقصان اور پھر اندر کاڈا جب بھی مسئلہ پیدا کر میے اپنے کا واقع ہونا مطلب جیسا کہ سر آپ کی آئے نمبر پندرہ میں یہ کہا لیا کہ Uh, کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھکے نہیں بلکہ وہ اپنے عرصے نو پیدا ہونے کے متعلق شخص میں مبتلا تو وہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق یہاں پر درد دے دیا اور اس سے متعلق بھی ارشاد فرما دیا پورا آپ کے بعد چھبیس گڑھ کے پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ افزار یاد کا بیان کیا ہے اور سورہ افزا کا ایک مقبول حصہ کا حصہ کے بارے میں ہے دوسرا اور سورہ افزار یاد میں رفتار ماتا ہے جو تخمیر اڑانے والی ہیں لرم چلنے والی ہاں پھل مقصد امراؤ کو حکم سے بانٹنے والی بے جس بات کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے ضرور خط ہے وہاں پھر اور بے شک انصاف ضرور ہونا آ والے آسمان کی قسم کی نسم لفی تو مختلف مختلف بات نہیں ہو من افک اس قرآن کو وہی عمدہ کیا جاتا ہے جس کی قسمت میں وہ عمدہ جانا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ افزا ریاض نے یہ واضح ارشاد فرمائی ہے یاد رکھیے سورہ افزا یاد جو ہے یہ ساتھ مقید ہے. ہے اور ترکیب ترتیب نزود کے اعتبار سے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا کی نام ہے اور دیگر لکی صورتوں کی طرح اس سورج میں بھی اصول اور عقائد پر غور دیا ہے اورائرائش دیے ہیں تو فارغ مقصد اور دیگر اقوام کا ذکر فرمایا ہے انہوں نے قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کی تجویز کی اور آخرت کا انکار کیا اور بلاخر کو آغاز میں مختلف زیادہ مومن اور مستقبل کا ذکر فرمایا جن کے لیے آخرت میں جنگل کی دائمی نعمتوں کا نعمتوں کو تیار کیا گیا ہے مجھے ہی ان قوموں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے رسولوں کی تجدید کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوٹ حضرت علیہ السلام کی قومیں تھیں اور آب المود کی قومیں تھیں ان قوموں کے واقعات آپ کے پہار مقام کو دبت دلانا مقصور تھا اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبسگری دینی تھی کہ اگر آپ کی قوم آپ کی تجدید کر رہی ہے اور آپ کو نظاہ پہنچا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے عظیم رسولوں کی تجدید کی جاتی رہی ہے اور ان کو ویزا پہنچائی جاتی رہی ہے اس کے بغل نے صورت کی تقریب تقریب تقریباج کے ذرائع کو دوہرایا ہے اور اللہ کا را شدید راہ دینے رسیحت کی تقریب کرنے اور ان کیراج کرنے سے منع فرمایا ہے اور نفی پاک نے اسلام کو منترین سے راج کرنے اور مستقرین کو نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے جن کو آپ کی نصیحت سے فائدہ ہوگا ہے اور صورت کے آخر نے بیاں فرمایا ہے کہ جن نہ انسانوں کو پیدا کرنے کہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ ان کو اللہ کی مان پر حاضر ہو اور وہ اخلاق کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور یہ کہ اللہ ہر مخلوق کے رنق پر اپیل ہے اور بخار اور مشرقین جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے عذاب شدید سے لڑایا گیا ہے اور ان سے پہلے متاثروں نے اللہ کی آیات کی تبدیل کی تھی ان پر دنیا میں جو عذاب بھیجا گیا تھا اس عذاب کے موجودہ کفار اور متصدین کو لڑایا ہے یہ صوبہ یاد کا فرق تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ چھبیسواں ستارہ ہمارا مکمل ہوا ہے اور ستائیسواں ستارہ بھی ہمیں آج بیان کرنا ہے لیکن کچھ دیر ہوئی لائٹ چلی گئی ہے تو جیسی جاتی ہے ان شاء اللہ پھر ہم سوسائٹی اس بارے کا خدا کر دیا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ بحل فرمائن تو ماں آمین و بلا تو الحمد للہ یہ سب چیز کتارے ہمارے مکمل ہوئے جو آپ فرمائیں کہ لائٹ آ جائے تو ہم سوسائٹہ سے بیان کر گے یہ مجھے ایک دفعہ پھر بتائیں کہ میری آواز ابھی آ ہے بھائیوں کو وائٹ میڈی ہوتے ہے ایس ایچ او بھائی سراغ بھائی نبیب رشید بھائی اعظم بھائی ماشاء اللہ یہ چمپک بھائی ماشاء سے یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کچھ مہینے ڈیڑھ سے ایسا اور رہا تھا کہ جب لائٹ جاتی تھی تو یہ سوچنا ہو جاتا تھا کہ یو پی ایس میں جب کمپیوٹر آتا تھا تو شوڈ ہوتا تھا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پھر آپ کو سنائیں گے بیٹھی کی بات लेकिन अभी पिछले दिनों कंप्यूटर को चेक करवाया तो आज फर्स्ट टाइम उसका हुआ है इसका मतलब है कि लाइट चली भी जाए तो यूपीएफ के कम्प्यूटर पीछा जला वर्क हो है हमारे यहाँ लाइट के असर का पोजिशन बहुत खराब है एक घंटा अगर आती है तो दो घंटे नहीं होती और शायद पूरे दिन के दो तीन घंटे से ज्यादा लाइट नहीं शायद پورا دن اور ابھی بھی مطلب لائٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ یوٹیس پی के में हम सत्ताईस सौ दोबारा शुरू कर रहा है कि यू पी जो है वो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर मसला होगा तो थोड़ी सी जान उठी भी रहे इन शैसे ही बात आती तो हम सत्ताईस के बारे से मुताबिक इन शुलासा बयान कर लीजिए मुझे राजना है तक मुताली अट्ठाईस सौ और उनतीसबारा बयान करना है और गुजरात का سرائزی سے ہو اور پھر دنیا کو ان شاء اللہ ہم اپنی اردو میں آپ کا ان شاء اللہ کریں گے اللہ تعالیٰ کرم دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کیبی تو ان شاء انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو جیسے لائٹ آتی ہے ہم دوبارہ آپ کی خدمتیں حاضر ہوتے ہیں جب تک کے لیے دیجئے السلام علیکم و اللہ الفی وی جو پارما میں کیا आपको फिक्रेटा अच्छा आप में ध्यान करना अब जब छोटी है, आगए। आगए है ना आपकी आवाज आती थी अब तो मैं लाइफ दे रही है ना तो बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो किसी मुखर्ज में आपके पास आगे वो देखे हैं ताली बे दीदारे मुतमा भाई कह रहे हैं आपकी आवाज़ आ रही है ठीक है इनशाला फिर मुलाकात कीजिए फ्रवरी ये माशाला अभी पाँच तारीख को ग्यारह महीने हुई हो जाएगी پانچ کو آنے والی پانچ تاریخ کو گیارہ مہینے کی ہو اور نومبر کو ایک سال کی ہو جائے گی اور پھر پانچ نومبر کو انشاءاللہ ہم اللہ ہم میسل گرائی شریف کا کریں گے اپنے گھر میں ان شاء اللہ دن میں پانچ یہ یہ ٹھیک ہے جی ان دعا فرمائیں جیسی جاتی ہے پھر ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی السلام علیکم و اللہ جزاک اللہ اللہ بہت شکریہ